وا علی آلک و اصحابک یا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ہے جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جیسا کہ آپ مدنی چینل پر بارہا سنتے رہتے ہیں کہ ہمارے ہاں نیتوں کے متعلق کافی ذہن دیا جاتا ہے تو اب بھی آپ جیسے سلسلے میں شامل ہیں تو نیتیں کر لیں تاکہ ہمارا فواب بھی بڑھتا رہے کیونکہ نیت آپ جتنی زیادہ کریں گے فواب اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا کہ حدیث پاک میں آتا ہے نیت المومن مومن خیرم من عمل یعنی مسلمان کی جو نیت ہے نا وہ اس کے عمل سے بہتر ہے اور مشہور حدیث ہے شروع سے سنتے چلے اور بولتے چلے آ رہے ہیں ان نمل اعمال و بن اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے تو اب اب متی چینل پر ہیں اور نیتیں کر لیں اب کچھ بھی دلی دل میں نیت کرنی ہوتی ہے کہ اول تاخر پہلے تو اللہ کی رضا کے لیے اپنی نیت کرنی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے سب پر مان ہے تو اس میں اللہ کی رضا کو آپ کو بنیاد بنانا پڑے گا ٹھیک ہے اللہ کی رضا کے لیے اب اول تاخر ہم بیان سنیں گے توجہ کے ساتھ سننے کی نیت کر لیں اور اب میں بولوں گا آم احمد مزنی پو لکھ لیں گے تو آپ ہم کھاتے کھاتے کیسے لکھیں گے ہم پیتے پیتے کیسے لکھیں گے ہمارا افطار کا وقت ہے تو ساری دنیا میں افطار کا وقت نہیں ہوگا جن جن کے لیے ہو سکے کیونکہ نیت جو ہے نا وہ حسب حال ہوتی ہے یعنی آپ کی جیسی کنڈیشن ہے جیسی سچویشن ہے اسی طرح جیسے کہ نیتیں کریں جو کر سکتے اس کی نیتیں کریں جو نہیں کر سکتے اس کی نیت نہیں کرنی چاہیے تو نیت کر لیں کہ آم محمد نیفول لکھ لیں گے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ نیک و جائز کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی کی کروڑا کروڑ رحمتیں ہیں کہ ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک چودہ سو چونتیس سے نصیب ہوا اور آج عاشق رسول پہلا روزہ رکھ کر فارغ ہوئے کہیں دوسرا روزہ تھا آج ہمارے پاکستان اور اس طرح کے دیگر ممالک میں آج پہلا روزہ تھا اور وہ پہلا روزہ رکھ کر فارغ ہوئے ہیں. مگر یہ بھی دیکھیے کہ وقت کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے رمضان کی آمد کی کا انتظار تھا اور اب یہ کہ پہلا روزہ گزر گئے آج دو مدنی چینل کی اسکرین پر اب دو رمضان مبارک دیکھ رہے ہوں گے کہیں تین رمضان مبارک بھی دکھاوا کہیں ہوگی بس یہی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یہیں تمام ہوتی ہے کوشش ہمیں یہ کرنی ہے کہ یہ ماہ رمضان پچھلے سالوں کی طرح ہمارا غفلت پہ نہ گزر جائے ہمارا سلسلہ ہے مدنی پھولوں کی مدنی مہک مدنی پھولوں کی مدنی مہک مختلف دنیا اور آخرت میں کام آنے والے مدنی پھولوں کی مہک لے کر حاضر ہوا کروں گا اللہ تعالی اخلاق نصیب فرمائے اور غلطی اور لغزش محفوظ فرمائے درست بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ بھی اس سلسلے میں شامل رہیے توجہ آپ جو کھا رہے ہوں گے میں کیسے کہوں کہ توجہ آپ بیان کی طرف رکھیے کہ پورے دن بھوکے رہے تھے آپ مگر علم دین یہ بھی جنت کے جیسے کہ باغات ہوتے ہیں اور اس میں سے میوے چننے والا حساب ہوتا ہے کہ جنت کے باغات سے جب گزرو تو میوے چن لیا کرو تو علم دین کے جو حلقے ہوتے ہیں یہ بھی جنت کے باغ ہوتے ہیں ان میں میں دین کے میوے چنے جاتے ہیں دنیا خطے میں کام آتے ہیں تو اگر آپس ہی گفتگو نہیں کریں گے اور سننے کی سننے کی کوشش کریں گے تو ان اللہ تعالی امید ہے کہ فوائد حاصل ہوں گے البتہ آج جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ قرآن مجید سمجھنے کے حوالے سے ہے کیونکہ اس ماہ کو خاص نسبت ہے رضول قرآن سے اور روٹین اگر دیکھیں عام مسلمانوں کی تو وہ اس ماہ مبارک میں ان کا جو رجحان ہے وہ قرآن کی طرف گویا کے کچھ برسا جاتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے اور جس کو کہتے ہیں گڈ سائن اچھی نشانی ہے اچھی علامت ہے اور دیکھتے ہم کہ ماہ رمضان میں ایک تعداد ہوتی ہے جو مسجد کی طرف بھی بڑھتی ہے اور قرآن کھولتی ہے یعنی عام دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نمازیں پڑھ کر جو نمازیں پڑھتے ہیں نمازیں پڑھ کر لوگ گھروں سے نکل جاتے ہیں مسجد سے نکل جاتے ہیں معذرت کے ساتھ نماز پڑھ کر لوگ مسجد سے نکل جاتے ہیں لیکن رمدان و مبارک میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک تعداد نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتی ہے قرآن لیے جاتے ہیں گھروں میں لائے جاتے ہیں تقسیم کیے جاتے ہیں اور مساجد میں رکھے جاتے ہیں گھروں میں بھی پڑھے جاتے ہیں اچھی عادت ہے قرآن کے تلاوت کے بارے میں قرآن پڑھنے کے حوالے سے قرآن کے سمجھنے کے حوالے سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے پیارے پیارے ارشادات ملتے ہیں اور قرآن کے جو فضائل خود قرآن میں بیان ہوئے ہیں اور قرآن کے جو فضائل قرآن کی تلاوت کے جو فضائل جو احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں پھر قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے حوالے سے جو کچھ ارشادات ہمیں ملتے ہیں اس کے بیان کے لیے یقیناً بہت ساری نشستیں چاہیے ہم ظاہر ہے روز کا کوئی نیا موضوع لے کر حاضر ہوں گے تو آج جو موضوع ہے وہ قرآن سے متعلق ہے اور قرآن کی تلاوت سے متعلق ہے تو یہ اچھی عادت ہے کہ ہمیں قرآن زیادہ زیادہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہوتی رہے میں پہلے چند ایک احادیث مبارکہ سناتا ہوں پھر قرآن سمجھنے کے حوالے سے ان اللہ تعالیٰ چند مدنی صلی اللہ تعالی اللہ محمد چند حدیثیں سنتے مزید قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن مجید سے محبت پیدا ہوگی چنانچہ حضرت ابو اماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم نے شاع فرمایا قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے روز اپنے اصحاب کے لیے شفیع ہو کر آئے گا یعنی شفاعت کرے گا قرآن تو قرآن پڑھو یہ مصطف شریف کی حدیث تھی ایک اور حدیث بھی سنیے کہ حضرت عبیدہ مولے کی رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول کرم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے ارشاد فرمایا اے قرآن والوں قرآن کو تکیہ نہ بناؤ یعنی سستی یعنی سستی اور غفلت نہ برتو اور رات اور دن میں اس کی تلاوت کرو جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے اور اس کو پھیلاؤ اور تغنی کرو یعنی اچھی آواز سے پڑھو یا اس کا معاوضہ نہ لو اور جو کچھ اس میں ہے اس پر غور کرو تاکہ تمہیں فلاح ملے اس کے ثواب جلدی نہ کرو کیونکہ اس کا ثواب بہت بڑا ہے تو یہ حدیث مبارکہ جو قرآن مجید کی تلاوت سے متعلق آپ کو بیان کرنی تھی وہ کی ہیں اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں ہیں جو قرآن پاک کی تلاوٹ کرنے کے فضائل پر بیان کی جاتی ہیں اب قرآن ہمیں پڑھنا تو ہے لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن کو سیکھنا ہے اور قرآن کو ہم نے سمجھنا ہے یہ ہمارا جس سمجھے کہ آج کا جو مین موضوع ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک صحابہ کرام علموان بھی سیکھا و سمجھا کرتے تھے جی آپ آپ جانتے ہیں کہ قرآن تو خود عربی ہے یعنی ان کی تو اپنی زبان تھی ان کی تو اپنی لغت تھی ان کے اپنی جیسے کہ یہ جانتے تھے نا قرآن پاک کو اور اس کے مطلب کہ یہ جو پڑھتے جیسے ہم اردو پڑھتے ہیں وہ ان ہماری اردو ہماری زبان ہے تو عربی ان کی زبان تھی مگر قرآن پاک کا ایک اپنا ایک انداز ہے اور اس قرآن کی ایک اپنی فصاحت اور اپنی بلاغت ہے یہ صحابہ کرام علیہ مردوان قرآن پڑھتے لیکن قرآن کو اس سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضروں کا سمجھا کرتے تھے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں کئی لفظوں کے معنی سمجھاتے اور گویا ہی سمجھے کہ یہ ایک طرح کی تفسیر بیان ہوتی تھی مکمل تفسیر تو نہیں اس کو کہہ سکتے کیونکہ جہاں جہاں سمجھ میں نہ آیا کوئی لفظ مشکل لگے کہ اس سے کیا مراد ہے اس سے کیا مراد ہے اس سے کیا مراد ہے تو وہ مرادیں سمجھی جاتی تھی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی وضاحت فرمایا کرتے تھے وہ غور کیجئے کہ جن کی اپنی زبان تھی ان کو اس کو مزید سمجھنے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑتا تھا اسی طرح ان کا جو ذوق و شوق تھا قرآن پاک سمجھنے کا مشہور تابعی عالیم حضرت ابو عبد الرحمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صاحبۂ کرام ربی اللہ تعالی عنہم میں سے جو حضرات ہمیں قرآن عظیم کی تعلیم دیا کرتے تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دس آیتیں سیکھتے اور اس وقت تک ان سے آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ہم ان آیات کی تمام علمی اور عملی باتوں کا علم حاصل نہ کر لیں اسی طرح حضرت انا صدی اللہ علیہ تعالیٰ عین فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سورہ بقرہ اور سور, سور آل عمران پڑھ لیتا کس سے جب کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے سورہ بقرہ اور سور آل عمران پڑھ لیتا تو ہماری نظروں میں بہت قابل احترام ہو جاتا تھا تو برسوں برسوں میں سورہ بقرہ کا سمجھنا یہ ثابت ہے کئی کئی برسوں میں اور سمجھنا یہ بہت بنیادی بات ہے تلاوت کرنا اس کو دیکھنا بلکہ واقع اس کے لیے دیکھنے میں بھی ثواب ہی ثواب ہے لیکن جو ہم اگر اس کی بنیادوں پر غور کریں بنیادی باتوں پر غور کریں تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یعنی اس کی تفسیر ہمارے سامنے ہونی چاہیے اب تفسیر سامنے ہو تو اب تفسیر ہو کیا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ابھی آپ نے اس سلسلے کے شروع ہونے سے پہلے سلسلہ دیکھا قرآن قرآن پاک کی صورتوں کا تعارف قرآن کی صورتوں کا تعارف مفتی محمد قاسم صاحب کا مجھ سے پہلے جب بھی بیان چل رہا تھا آپ اب ابھی دیکھ رہے ہوں گے تو یہ گویا کہ جہاں قرآن پاک کے مضامین بیان ہو رہے ہیں تو یہ سمجھانے کے لیے تفسیر کے لیے پھر ایسا عالم ہونا چاہیے پھر ایسا مفتی ہونا یعنی تفسیر پر اس کی نظر ہو اور اس نے جب تفسیر کی ہو نا تو تفسیر کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے تو قرآن پاک کو سمجھنا ہے تفسیر کو بھی سمجھنا ہے مگر درست تفسیر سمجھنی ہے اور درست انداز سے سمجھنا ہے ہمارے بزرگوں نے قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے حوالے سے بھی بہت علوم بیان کی یعنی کہ اگر کوئی تفسیر کرنا چاہتا ہے تو اس کو کئی علوم پر مہارت ہونی چاہیے ایسا شخص پھر عشق عشق رسول میں ڈوب کر جب کوئی تفسیر لکھتا ہے قرآن مجید کو سمجھانے کے لیے تفسیر لکھی جاتی ہے تاکہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں یعنی اس کے یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم سے ارشاد فرما رہا ہے اس کو وہ مفصر ہماری سمجھ کے مطابق قرآن و حدیث ہی سے نکال کر اور دیگر کتب سے نکال کر ہمیں بتاتا ہے کہ اس سے یہ مراد ہے تاکہ ہم اس کو سمجھنے میں کسی حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں پھر وہ ہماری اپنی زبان میں جیسے ہم اردو جانتے ہیں تو ہماری اردو میں لکھتے ہیں وہ وہ انگلش جانتے ہیں انگلش اور دنیا کی بہت ساری زبانوں میں قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر ملتا ہے لیکن یہ ہے کیا تاکہ ہم اس کو اس کے اصل اصول اور اصل طریقۂ کار پر سمجھنے کی کوشش کریں تو اب میں ایک چیز تو نہیں بیان الگ, الگ الگ چیز تو نہیں ابھی میرے سامنے جو ہے تقریباً تیرہ علموم لکھے گئے تیرہ علوم لکھے گئے جن کو سیکھا ہوا شخص یعنی جس پر مہارت رکھتا ہو جو وہ قرآن مجید کی تفسیر یہ گویا کہ مفسر بن سکتا ہے وہ, کہ وہ تفسیر کرے اور آج کل کی جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ جیسے کہ غور کرنے کی جیسے میں بات ارج کر رہا ہوں کہ تھوڑا بہت اردو ترجمہ اور تفسیر وغیرہ کا تھوڑا سا معلوم ہو جائے اور کوئی لکھ کر تفسیر لکھنا شروع کر دے تو یہ درست نہیں ہوتا پچھلے تھوڑی بہت آپ نے جیسے کہ اردو عربی سیکھ لی اور کوئی تفاشری کتابیں دیکھ لیں اور آپ کہیں کہ جیسے کہ میں تفسیر کر لوں گا یا میں ترجمہ کر لوں گا تو یہ نہیں ہوتا یعنی yani یوں سمجھیے کہ اگر ایک شخص میڈیکل کا स्टूडेंट ہے تو ڈیفینیٹلی اس इंग्लिश इंग्लिश بھی آتی ہوگی کیونکہ میڈیکل کی موسٹلی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ इंग्लिश میں ہوتی ہیں تو اب ایک شخص نے انگریزی سیکھ لی اب انگریزی سیکھنے کے بعد وہ میڈیکل کی کچھ کتابیں پڑھ لے اب میڈیکل کی کتابیں پڑھنے کے بعد اب وہ اپنا کلینک کھول کر بیٹھ جائے اور لوگوں کو علاج کرانا شروع کرے تو اب بتائیے کہ وہ ڈاکٹر کیسے بن سکتا ہے نہیں نہیں انڈرسٹ سی بات ہے آپ بھی سمجھ سکتے ہیں وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا ڈاکٹر بننے میڈیکل کے لیے پورا ایک کورس ہے وہ پورا کورس کرتا ہے اور اس سے پہلے بہت سارے بی ایس سی تک پہنچے گا نا وہ اسٹارٹ بی ایس سی سے لے گا تو وہ بنتے بنتے ایم بی بی ایس کی طرف جائے گا ایم بی ایس کے بعد آگے جا بڑھتا رہے گا پھر کبھی جا کر کوئی بہت اچھا ڈاکٹر وہ کہلاتا ہے تو عام طور پہ میڈیکل کی کتاب پڑھنے والا ڈاکٹر نہیں بن اس طرح اس طرح کے چند باتیں سمجھنے سیکھنے والا کو قرآن پاتا ترجمہ کرنے والا اور اس کو تفسیر کرنے والا ہے تفسیر بیان کرنے والا نہیں بن جاتا اس کے لیے بہت سارے علوم کا سیکھنا ضروری ہے اور اچھے خاصے علماء اور وفتی اسلام اور یہ علماء دین جو ہوتے ہیں ان کی صحبت ان کی تربیت بہت کچھ اس کے لیے ضروری ہوتی ہے کیونکہ قرآن بیان کرنا ہے نا آپ دیکھیے حضرت امام حسن بصری ربی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ارجمیہ کو اس بات نے ہلاک کر دیا کہ ان میں سے کوئی قرآن مجید کی آیت پڑتا اور وہ اس کے معنی سے جاہل ہوتا ہے تو وہ اپنی اس جہالت کی وجہ سے اللہ تعالی پر اختراع باندھنا شروع کر دیتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جس شخص نے قرآن مجید میں بغیر کچھ کہا اسے اپنا ٹھکانا دوزخ سمجھ لینا چاہیے ہم بھی بعض اوقات عموماً ہمارے یہاں سلسلے میں شامل ہوتی ہیں اب گھر جیسے گھر کے آپ یہ چند افراد بیٹھے ہوئے ہیں تو اب غور کیجئے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ نہیں نہیں اللہ نے یوں فرمایا ہے نہیں نہیں اللہ نے یوں فرمایا ہے ارے اللہ نے ایسا تھوڑی کو کہا ہے بھائی تو اس طرح کی ڈسکشنس ہم کرتے ہیں قرآن پاک میں یوں ہے تو اللہ نے یوں فرمایا ہے قرآن میں یوں لکھا ہوا ہے قرآن میں یوں نہیں لکھا ہوا ہے ایسا کب کا ہے اللہ تعالیٰ نے یوں کر کے ہماری ڈسکشن ہوتی ہوتی نہیں ہوتی ہوتی ہے نا تو اب یہ جو اس طرح کی جو ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں ہم کو آتا جاتا کیا ہے کچھ بھی تو آتا قرآن درست تک تو پڑھنا نہیں آتا اور ہم کہتے قرآن یوں قرآن قرآنوں میں قرآن واقعی کچھ نہیں آتا قرآن صحیح تفسیر اگر آپ کی نظر میں تھی اور آپ نے کوئی اس طرح کی چند باتیں پڑھی سنی اور سیکھی ہیں سمجھی ہیں تو یقیناً پھر اس کے اندر آپ یہ ڈالتے لکھتے اور بتاتے تو ایک بات تھی مگر ایسا تو بظاہر ہم نے کوئی نہ سیکھا نہ سمجھانا پڑا تو ایسی صورت حال میں میرے پیارے اور میٹھے اسلام بھائیوں احتیاط کرنی چاہیے اور جس بات کا علم نہیں ہے اس بات میں ہمیں پڑھنا نہیں چاہیے تو ہمیں امید کروں کہ قرآن پاک کو درست سمجھنے کی کوشش اب آپ کے ذریعے سوال ہوگا کہ پھر قرآن پاک سمجھنے کے لیے ہم کیا کریں تو آپ قرآن مجید کی جو بھی تفسیر جو بھی مخت المدینہ نے شائع کی ابھی تین پارے آئے ہیں اور اس تفسیر کو لے لیجئے اور سیرات الجینان اور اس تفسیر کو پڑھنا شروع کیجئے یہ تین پارے ان شاء اللہ تعالی جب یہ تفسیر پڑھنا شروع کریں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو دیگر پارے بھی ملنا شروع ہو جائیں گے یہ قرآن پاک کی تفسیر میرے سامنے صراط الجنان یہ صراط الجنان تفسیر ہے یہ آپ مقتط المدینہ سے ہدیتن حاصل کر سکتے ہیں اس کو ہدیتاً حاصل کیجئے اور اسے مطالعے میں لے لیجئے مقت المدینہ سے لے لیجیے دو سو چالیس روپیہ اس کا دیا ہے اور مطلب یہ میں اب اگر ہمارے کوئی نئے ناظرین ہیں تو ان کو میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس میں کوئی دعوت اسلام ہمارا کوئی نفع نہیں ہوتا دعوت اسلامی یہ مقت المدینہ دعوت اسلامی کا اپنا یہ وہ اشاعتی ادارہ ہے اور اس کا نفع نقصان یہ دعوت اسلامی کا میں تو ایک ترغیب دلا رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ قرآن پرجید یہ تفسیر لے لیں گے اور اس تفسیر کے اندر الحمدللہ بہت پیارا مواد موجود ہے اور ہیڈیز کے ساتھ مواد موجود ہے تفسیر ہے پوری ہے اور اس میں ترجمہ کنزول ایمان میرا کا موجود ہے اور اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کنز المان کے ساتھ ساتھ اس میں آسان ترجمہ بھی شامل ہے تو ترجمہ کنزل عرفان کے نام سے ہے آسان ترجمہ ہے وہ اس کا کیا گیا ہے اور بہت سارے مدنی پھول اس میں آپ کو ملیں گے تو جب اس کو لیں گے پڑھیں گے تو ان اللہ تعالی بہت زیادہ آپ کو میں امید کرتا ہوں فائدہ نصیب ہوگا پرانے مجید پر عمل کی ترغیب تو اس پر عمل کرنا چاہیے اس کے متعلق علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے مقصود ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ہے نہ فقط زبان سے بھی ترتیب ان کی تلاوت کرنا اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کے کسی حکمران کی طرف کوئی خط بھیجے اور اس میں حکم دے کہ فلاں فلاں شہر میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کر دیا جائے اور جب وہ خط اس حکمران تک پہنچے تو وہ اس میں دیے گئے حکم کے مطابق محل تعمیر نہ کرے البتہ اس خط کو روزانہ پڑتا رہے تو جب بادشاہ وہاں پہنچے گا اور محل نہ پائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ قرآن ایک بلکہ سزا کا مستحق ہوگا کیونکہ اس نے بادشاہ کا حکم پڑھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا تو قرآن بھی اسی خط کی طرح ہے جس میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ دین کے ارکان جیسے نماز روزہ وغیرہ کی تعمیر کریں اور بندے فقط قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر نہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہ کریں تو ان کا فقط قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا حقیقی طور پر فائدہ مند نہیں تو قرآن مجید میں جب احکامات لکھے گئے ارے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے نا کہ رب رب تعالیٰ نے یہ, فرما یہ فرمایا یہ فرمایا یہ فرمایا یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ, کرو یہ نہیں کرو تو ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کا پرانے مجید میں اچھا فرمایا گیا ہے اور اگر ہم عمل نہ کریں اور جیسے کبھی بیان ہوا کہ خط تو پر پڑھ رہے مگر وہ جو احکامات دیے گئے اس پر عمل ہی نہیں ہے تو اس کا کیا ہوگا یا پھر کسی کو کوئی خط بھیجا اور وہ پڑ ہی نہیں رہا ہے اور اسے خط نکال کے وہ رکھ دیا اور بتا اس کا کیا تو تلاوت ادا کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس ہمارے رب کا کلام ہے اور آنے مجید ہے فرقان حمید ہے اور اس میں شفا ہے اس میں مرکت ہے اس میں کیا نہیں ہے اس میں ہدایت ہے ہم اس کو لیں اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں اپنا وقت نکالیے اپنا وقت نکالیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا ہم نے کوشش کی ہے کہ آج ہم اپنے سلسلے میں آپ کی کالز بھی لیں گے اور آپ کالس کریں گے تو انشاءاللہ شاء یہ مشورہ ہوا تھا کہ آخری دس منٹ ہم کال سے لیں گے چار پانچ منٹ آپ کی کنٹینیو کال چلا لیں گے اور اگر کوئی ضروری جواب دینا ہوا تو انشاءاللہ تعالی اللہ آخری دو چار پانچ منٹوں میں ہم جواب بھی دے دیں گے تاکہ پھر ہم امیر سنا جب افطار سے فارغ ہو جائیں گے یا افطار کر رہے ہوں گے تو اس ٹائم پر کچھ مناظر ہم امیر علیہ سنت کے بھی دیکھ لیں گے آپ آ تو چکے ہیں امیر اللہ سنت آئی ذرا امیر سنت کی تھوڑی زیارت کروا دیں پھر انشاءاللہ میں اپنے موضوع کو آگے لے کر بڑھتا ہوں الحبیب اللہ تعالی محمد دیکھیں کتنی جلدی وقت گزار جاتا ہے یا پچھلے سال اسی طرح آپ کے سامنے وہ سلسلہ لے کر حاضر ہوا تھا اے من والو اور دیکھتے دیکھتے سال گزر گیا اسی طرح بیان کے دوران باپا کی زیارت کیا کرتے تھے اللہ تعالی ہم سب کو اس پگھلتی ہوئی عمر کی قدر کرنے کی توفیق نہ فرمائے جی ہاں پگھلتی ہوئی عمر ہے جس سے کہ برف کی سیل آئس سیل اگر آپ دھوپ میں رکھتے ہیں تو کتنی تیزی کے ساتھ وہ پگھلتی چلی جائے گی پگھلتی ہے نا زندگی ہماری کچھ اسی طرح پگھلتی چلی جا رہی ہے اس کی قدر اللہ ہمیں نصیب فرما دے زندگی کی قدر اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے کہ یہ محض دھوپ میں نہ جلے یعنی وہی برف اگر پانی میں ڈال دی جائے تو یہ اپنا فائدہ دے گی اور یہی برف اگر دھوپ میں یہی رکھ دی جائے تو یہ برف پگھل جائے گی ی برف کو شراب میں ڈال کر ٹھنڈا کریں تو اس برف کا کیا استعمال کیا اپنی اس عمر کی ہم قدر کریں یہ جو سال گزر گیا نا اس پر میں فرش کر رہا ہوں ہم اپنی اس عمر کی قدر کریں کہ عمر بڑی تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی ہے ابھی ایک دن گزر گیا نا اپنے جذبے کو باقی رکھیں ابھی اب قرآن کی طرف آئیے قرآن اٹھائیے قرآن کو پڑھیے زندگی کے مقصد کو ہم سمجھیں کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے اور ہم کیوں دنیا میں بھیجے گئے ہیں؟ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اس میں قرآن ہماری رہنمائی کرے جو میں نے آپ کو تفسیر کا حوالہ دیا آپ اس کی طرف آئیے کہ قرآن ہماری رہنمائی کرے گا کہ قرآن کیا سمجھاتا ہے ہم کو انشاءاللہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور اپنی زندگی کو ضائع مت کوئی مطلب فلموں کے سامنے آپ کیا کہیں گے میں نے برف کی ایک مثال آپ کے سامنے برف کا استعمال دیکھ لیجیے اس برف کو زمزم کے پانی میں ڈال کر بھی تو زمزم کا ٹھنڈا پانی بھی تو پیا جا سکتا ہے زندگی ہماری پگھلتی جا رہی ہے مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ نہ ہو ہے نا پگھلتی جائے گی اب یہ خالی خالی فضول پگھل گئی یا یہ زندگی گناہوں میں پگھل گئی یا یہ زندگی نیکیوں میں پگھل گئی یہ زندگی گزر ہو جائے گی جیسے وہ بزرگ فرماتے شاید فخر الدین راضی رحمت کا مجھے یاد پڑتا ہے شاید ایک کال ہے اب فرماتے ہیں کہ ایک برف برف فروش برف بیچنے والا وہ یہی پکار رہا تھا کہ اے لوگو اس, اس شخص کے حال پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگلا جا رہا ہے یعنی وہ برف بیچ رہا تھا اور برف پگل جائے پگھلتی جا رہی تھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ اس شخص کے حال پر رحم کرو جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے پگلا جا رہا ہے یعنی بم تم برف خرید لو تھا کہ مجھے کچھ سے نفع ہو ہماری زندگی پگھلتی جا رہی ہے اس کو اچھے کاموں میں گزارنے کی کوشش کیجیے اور یہ جو ماہر رمضان المبارک ہے اس کو اچھے انداز سے گزاری ہے خوبصورت انداز سے گزاری ہے مجھے کالز کا اشارہ ہو رہا ہے انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد کالز لیتے ہیں لائیو کال تو نہیں ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہ علیہ حال حجی شاہد کیسے ہیں آپ کرم اللہ شہزادی کا نکاح شہزادی کا نکاح بہت بہت, بہت آپ کو مبارک ہو جزاک اللہ جہاں کی خوشیاں نصیب فرمائیں جزاک اللہ اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی سادی سیدیاں شادیاں کرنا نصیب فرمائے حامی نام بہت بہت شکریہ شاہد بھائی آپ کی شاید اچھی ہے شاہد بھائی کرم اللہ رسول کا بیٹھے ہم تو کھانا بھی تقریباً کھا چکے ہاں ماشاء اللہ بھی. مدنی پولیس فروا رہے اصل میں وہ موقع یہ ہے نا کہ اب یہ وہ قوم میں کھانا کھانا ہے تو وہ دیکھتے بھی رہیں گے سنتے بھی رہیں گے اور یہ مدنی, مدنی پھول بھی لیتے رہیں گے مدنی پھول سنتے رہیں گے خوشی ہے اس کی اللہ کرے کہ کوئی فائدہ ہو جائے کچھ ہماری دنیا اور آخرت کا بھی کوئی ہمیں بھلا نصیب ہو جائے آمدل آمدل آمدل آمدل آمدل. الحمدللہ للہ یہاں سردار آباد میں فیضان مدینہ میں تقریباً چھ سو اسلام بھائی ماشاء الله واہ کیا بات ہے مدینہ یہ اور تقریباً پاکستان میں پونا مقامات پر احتکاس کی تیس دن کے احتکاس کی ترکیب کتنے ون ہنڈریڈ فورٹین اچھا ماشاء اللہ تعالی مزید برکت عطا فرمائی وہ مدرسط اور مدینہ بالغان مجھے یاد آ رہے تھے آپ وہ ماشاء قرآن پاک پڑھنے سمجھنے کی ترغیب دلا رہے ہیں جی سمجھانے کے لیے آپ نے قرآن پاک سمجھنے کے لیے فراط الجھنان بھی آپ نے دکھا دی جی جی وہ مکتوب کی مثال آپ نے دی کہ وہ مکتوب پڑھ کے رکھ دے اب جس کو مکتوب بھی پڑھنا نہ ہے وہ کیا کرے جی وہ مکتوب پڑھنا سیکھے گا اور کیا کرے گا جو مکتوب پڑھنا آئے گا تو اس کو سمجھے گا سمجھے گا تو عمل کرے گا نا صحیح فرم صحیح فرما رہے تو الحمد للہ صرف پاکستان کا عرض کر رہا ہوں کہ پانچ ہزار سے زائد مدرست المدینہ بالغان موجود ہیں اور پانچ ہزار سے زائد مدرسۃ المدینہ بالی جس میں اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو پڑھا رہی ہیں وہ موجود ہے شاہد مدرسۃ المدینہ جو بچے اور بچیوں کے مدنی منوں اور مدنی منوں کے چودہ سو اڑتالیس رجب کی کارکردگی کے مطابق شاہد بھائی کارکردگی بیان کریں دفتر باپا کی بھی اجازت کروا دے جی شاہد بھائی ٹھیک ہے نا باپا کی اجازت بھی ہوتی رہی ہے جیسا اور تراسی ہزار سے زائد طلبا اور طالبات مدنی منع اور مدنی مننے ان مدرسوں میں قرآن پاک حض بھی کر رہے ہیں ناظرہ بھی پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین کو سن کر خوشی ہوگی کہ ہزاروں مقامات پر دعوت اسلامی کے حفاظ قرآن پاک سنا رہے ہیں ماشاء اللہ دعوت اسلامی ہے تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالم کی تحریک اور الحمد للہ حضر بجل ہزاروں ہزاروں اسلامی بھائیوں نے دعوت اسلامی کے مدری ماحول سے قرآن درست پڑھنا سیکھا ہے اللہ کی رحمت سے مدینہ آن لائن بھی شروع ہو چکا اور دنیا بھر میں اس سے فائدہ اٹھانے والوں کی بھی کمی نہیں ہے اور غالباً ہزاروں داخلے ہماری وہ پیچھے وہ لائن میں تو وہ پڑھانے والے اور پھر وہ جو بھی ساز و سامان اور انتظام ہے جیسے جیسے بڑھتا رہے گا انشاءاللہ شاء ان کو بھی داخلے ملتے چلے جائیں گے الحمدللہ بھی پچھلے دنوں ہی سردار آباد میں رکنے شورا عبد بھائی وہ مدرسہ مدینہ آن لائن کر کے گئے جی اچھا آپ کے ابھی یہ اللہ یہاں ہوگا کتنا اچھا ہے اور سزان مدینہ میں پہلے سے ہے کسی اور مقام پر بھی اس کی ترکیب بنائی گئی اچھا ماشاء اللہ اللہ مزید ترقی و برکت عطا فرمائے بہت بہت شکریہ شاہد بھائی جزاک اللہ وعلیکم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں یہاں پر آپ کو پرانے مجید کی تلاوت کے کچھ ظاہری معطنی آداب بھی عرض کرتا چلوں یہی سرات الجنان کے صفحہ نمبر دو سو میں بیان کر رہا ہوں پرانے مجید کی تلاوت کرنے والے کو چھ ظاہری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ماں وزو ہو کر فبلا رو ہو کر مدب ہو کر با ادب ہو کر عجز اور ان کے ساتھ توازو اور ان کے ساتھ بیٹھے قرآن پڑھنے کے لیے آہستہ پڑھے اور اس کے معنی میں غور و فکر کرے تلاوت پہ قرآن کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لیں دوران تلاوت رونا بھی رونا بھی چاہیے اور اگر رونا نہ ہے تو رونے جیسی صورت بنا لیں ہر آیت کی تلاوت کا حق بجا لائے اگر کراٹ سے ریاکاری کا اندیشہ ہو یا کسی کی نماز میں خلل پڑتا ہو تو آہستہ آہستہ تلاوت کرے جہاں تک ممکن ہو قرآن پاک کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھے اچھی آواز کے ساتھ پڑھے اور اس کے چھ جو باطنی آداب ہیں باطنی چیزیں جن کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہیں قرآن مجید کی عظمت دل میں بٹھائے قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اللہ تعالی کی عظمت دل میں بٹھائے اور خیال کرے کہ یہ کس عظیم ذات کا کلام ہے اور وہ کس بھاری کام کے لیے بیٹھا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت دل کو حاضر رکھے ادھر ادھر خیال نہ کرے برے خیالات سے دل کو آلودہ نہ کرے اور جو بے خیالی میں پڑھ چکا اسے اثر نو توجہ سے پڑھے ہر حکوم کے معنی میں غور و فکر کرے اگر سمجھ میں نہ آئے تو اسے مار مار پڑے اور اگر کسی آیت کے پڑھنے سے لذت محسوس ہو بڑا خوبصورت مغرب ہو رہی ہے اگر کسی آیت کے پڑھنے سے لذت محسوس ہو تو اسے سے پھر کہ یہ دوبارہ پڑھنا زیادہ تلاوت کرنے سے بہتر ہے میں جب یہ مدنی پھول میں نے پڑھا تو آج سے کچھ برسوں پہلے مدنی چینل پر ایک سلسلہ ہوا تھا وہ حج کے ایام میں شروع کے دنوں میں جس لذت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبین صلاحۃ السلام کی سیرت کا بھی بیان تھا تو اس میں وہ قرآن مجید کے میں پڑھتے ہوئے وہ جو وہاں بیان آیا تھا کہ جہاں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلام ارشاد فرمایا مجھے سیاد نے سلام اور ابراہیم کر کے تھا وہ پڑھنے پر اتنی خوشی ہوئی تھی کہ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ نبینہ والے سلاۃ السلام کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا جی کرتا تھا اس کو بار بار پڑھے بار بار پڑھے مزہ آتا تھا تو بعض اوقات جب اب اسی آئیے دیکھیں گے نا آپ کو بہت مزہ آئے آپ سوریہ اجرات کو دیکھیں آپ کو میں یقین دلاؤں اب سوریہ اجرات کو دیکھیں اور وہاں سے پڑھنا شروع کریں یا سرکار صلی اللہ وسلم کا رب کریم نے آداب بیان کیے مارگا رسالت کے آداب بیان کیے اور پڑھتے رہیں اور سوچتے رہیں کہ میرے رب کریم نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیسے آدھا بیان کیے ان کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو ان سے آگے قدم نہ پڑھاؤ اور ان کو یوں نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اب سوچ اب سوچتے رہیں گے غور کرتے رہیں گے اور عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید آپ کے دل میں پیدا ہوتی چلی جائے گی اور اس رسول بڑھے گا تو کہیں قیامت کا بیان آئے گا کہیں رحمت کا بیان آئے گا کوئی اللہ تعالیٰ اپنے بندو سے یا منو الذین فرما رہا ہو رہا حا قرآن مجید پڑھ رہے نا لذت لیں ارے قرآن پڑھنے میں بھی اگر لذت نہیں ملے گی لذت ملے گی کہاں پھر یا اس کو سینے سے لگائیں سینے سے لگائیں اللہ اس کا نور میرے دل میرے سینے میں داخل کر میرے دل میں داخل کر اس کو آنکھوں سے لگا اس کو سر پہ بٹا یہ قرآن اس کی عظمت اس کی محبت اس کے احکام ہمارے دل ہمارے دماغ ہمارے روئے روئے میں یہ اس کے احکام بس جائیں اس کو دیکھ, دیکھ کر محبت آئے آپ کی ٹھنڈی قرآن کو دیکھ کر آپ کی ٹھنڈی ہو قرآن کو دیکھ دل بچے ٹھنڈ پہ گئی جب اس کو قرآن کو دیکھے تو جیسے کہ دل میں ٹھنڈک آ جائے مزہ آ جائے سکون آ جائے لذت آ جائے اور جب اس طرح قرآن پڑھیں گے نا اور جب اس کو بند کریں گے آپ کو بہت آپ اپنے کمفرٹ آپ آپ فیل کریں گے بہت آرام دے فیل کریں گے بہت, بہت سکون فیل کریں گے تمز المان شریف خزانہ عرفان شریف کھولیں اور میں ذاتی آپ کو تجربات ارض کرتا ہوں مشاہدے ارض کرتا ہوں کہ بہت پریشانی کے عالم میں جب آپ قرآن کھول کے بیٹھیں اور اس کو پڑھیں جہاں سے بھی کھولنے پڑے رب کا کلام پڑھیں ترجیم کنزول ایمان پڑے ساتھ عرفان پڑھیں سراد و جنان پڑھیں سراز و عرفان پڑھیں پڑھیں اور پڑھ اس کو بند کر دیں اب تجربہ کر کے دیکھیے آپ کو اپنی مشکلات حل ہوتی نہ نظر آئے تو کہیے گا ان شاء اللہ تعالیٰ ان اللہ تعالی تو یہ لذت والا ایک ودنی پھول اس کو میں نے تھوڑا مزید کھول کر بیان کیا جس طرح آیات کا مضمون تبدیل ہوتا رہے اسی طرح مضمون کے مطابق دل کی کیفے بھی بدلتی رہے اور قرآن کے رنگ میں رنگتی جائے قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرے کہ گویا یہ قرآن اللہ تعالی کی بارگاہ سے سن رہا ہے اور خیال کرے کہ اب بھی اس ذات کی جانب سے سن رہا ہے تو یہ چند آداب پرانے پاک کے بیان پوری کتاب ہے آ, آ, کیا کیا کہوں تجھے کیا کیا بیان کروں گا البتہ آ, یہ ضرور میں عرض کرتا چلوں کہ رمضان مبارک کے اس مہینے میں اول تو کچھ بدل پھول تھے میرے ذہن میں ہے نا عبادت ابوابین کے نوافل مغرب کے بعد پڑھے جاتے ہیں تو ابوابین کے نوافل پڑھنے کی عاد اوا کے نوافل کیا ہوتے ہیں کہ تین فرض پڑھ لینے کے بعد دو دو کر کے چھ رقطیں پڑھیں تو دو ابتدائی دو سنتیں ہو گئیں اور بات کی دو دو کر کے پڑھیں تو وہ دو نفلیں ہو گئیں یہ, عبا... یہ کل چھ ہو گئی نا یہ اوا کے نوافل کہلاتے ہیں اور فرض کے بعد کوئی بری بات نہ کرے اور یہ چھ نفل پڑھے یہ چھ رقطیں پڑھ لیں جس میں دو شروع کی سنتیں ہو گئیں مغرب کی اور دو دو کر کے یہ دو نفلیں ہو گئی تو جو یہ پڑھے گا اس کو بارہ سال کی عبادت کا فواب دیا جائے گا یہ اس کی عادت بنانے کا بڑا اہم موقع ہے آپ مغرب کی نماز مسجد میں امید کرتا ہوں کہ ادا کرتے ہوں گے اس کے بعد یہ کر لیجیے اشراق چاشت فجر کی نماز یعنی سورج طلوع ہو گیا سورج طلوع ہونے کے بیس منٹ کے بعد بیس پچیس منٹ کے بعد آپ کم از کم دو رکت اشراق اور دو رکعت چاش دوہا کی پڑھ لیجئے یہ ان اللہ تعالی نوافل کی طرف آنے کے رجحان بنے گا پھر اگر اگر آپ پر قزائے عمری ہے تو قضائے عمری ادا کرنے کی کوشش کیجئے مگر اس کے بارے میں یار یاد رکھیے کہ قضائے عمری پتہ نہ چلے کہ قزائے عمری آپ ادا کر رہے ہیں اس کے لیے آپ اپنے پاس اس ماہ رمضان میں بالخصوص نماز کے احکام کتاب رکھ لیجئے کہ نماز کے احکام سے پڑھتے رہیے نماز کا طریقہ وضو کا طریقہ غسل کا طریقہ اور قزا نماز کا طریقہ مسافر کی نماز کا طریقہ وہ بہت سارے اس میں رسالے موجود ہیں تاکہ علم دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی عبادتوں کو درست کریں اور اپنے قرآن کو درست کرنے کے لیے پھر آپ مدرسۃ مدینہ والی گان کا بھی رخ کر سکتے ہیں اسی طرح تلاوت کے حوالے سے میں دو مدنی پھول ارض کروں گا یوں تو میں نے یہ تو ارض کر دی کہ آپ اس کو لے لیں کوشش کریں 27 رمضان اور مبارک تک یہ جلد کی پوری ہو جائے پانچ سو ڈبل بارہ صفحات ہیں پانچ پچیس کے اس پاس صفحات ہیں یہ مطلب پڑھتے رہیں گے تو ان اللہ تعالیٰ آپ کر لیجئے کہ تین پارے تک میں یہ جو تفصیل آئیے ختم کر لوں گا ان اللہ امید ہے کہ دوسرے پارے بھی چلے جائیں گے جب دوسرے پارے چلے جائیں گے تو ان اللہ تعالیٰ یہ رسطی جنگی چھپ کر آ جائے گی یوں تھوڑے عرصے میں آپ کا پورا قرآن ماں تفسیر ختم ہو جائے گا اللہ نے سیرات جنان اس تفسیر کا نام ہے اور یہ ارض کروں کہ اسپیشلی ماہ رمضان میں اللہ کرے کہ پھر مستقل عادت ہو جائے ایک سورہ ملک رات کو یعنی مغرب کے بعد غروب آفتاب کے بعد پڑھ لیں سورہ ملک انتیساں پارہ سورہ ملک سے شروع ہوتا ہے پارہ نمبر ٢٩ کہ یہ سورہ ملک یہ وہ تیس آیتیں ہیں اور یہ وہ سورت مبارکہ ہے کہ اس کو جو روزانہ اس کو جو رات کو پڑھے تو یہ سورہ مبارکہ اس کو عذاب قبر سے بچائے گی اور رب کی رحمت سے اسے رب سے بخشوا کر جھنت میں لے جائے گی پلیز مطلب اگر آپ اس کو روٹین سے پڑھنا شروع کریں گے تو پانچ سے سات منٹ کے اندر اندر میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیں گے روٹین کے اگر آپ زبان پر آپ کے یہ چڑھ گئے دیکھ کر پڑھیں زیادہ ثواب ملے گا جی ہاں قرآن دیکھ کر پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے کس کو دیکھنے کا بھی سواب ہے کس کو چھونے کا بھی سواب ہے اور لذت الگ ہوتی ہے مزہ آتا ہے اچھا پھر اگر اللہ توفیق دے تو ایک بار روزانہ سورہ یاسین پڑھ لیجیے دس قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے پجر کی نماز کے بعد پڑھ لیجیے یہ کر سکتے ہیں اور یا کوئی آپ دیکھ لیجئے تراوی چھٹی نہیں چاہیے تراوی نہیں چاہیے تراوی تو یہ تو رمضان کا خوبصورت تحفہ ہے ترابی. کتنا تحفہ ہے کتنا مطلب لوگ کتنا پڑھنے والے ذوق و شوق کے ساتھ پڑھتے قرآن مجید سنتے ہیں تو یوں رمضان مبارک یہ ہمیں بدلنے آیا ہے اور ہم بدلیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ مدنی پھولرہ مرتبہ درو شریف پڑھنے پڑھنے کی بڑی عادت ہوتی ہے اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ توفیق تو تسری پڑھنے کی کوشش کریں تین سو تیرہ مرتبہ کم از کم درو شریف پڑھ لیں اور ہر نماز کے بعد تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمد للہ بار اللہ اکبر کی اور بالخصوص جو میرے لیے سنت کے مغیر و طالب ہیں ان کے لیے میں کروں گا کہ ہر نماز کے بعد جو تصبیح ذکر کی ایک ایک سو والی فجر کے بعد یا عزیز ہو یا اللہ ہو ظہر کے بعد یا کریم یا اللہ ہو اور صلی اللہ تعالیٰ مغرب اثر کے بعد یا جبار ہو یا اللہ ہو یا ستار یا اللہ یا غفار یا اللہ یہ سو سو بار پڑھنا ہوتا ہے اس پر اللہ تعالی کا ذکر ہے اور دروش شریف ہے یہ بہت کچھ ہیں یعنی کرنے کا مقصد یہ گھڑی ورد رہے میری فضول گوئی کی عادت نکال دو مدری مذاکرہ اول تاخیر دیکھیے گا ظہر کے بعد بھی مدنی مذاکرہ کل تو جمعہ کا جمعہ کے بعد مدنی مذاکرہ ہے اور رات کو آج بھی تراوی کے بعد مندی مذاکرے میں ضرور شریک ہوئیے گا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیقہ فرمائے اگر کوئی کال سے سن تو سنا دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ یہ جی, میں اقبال راوت دلی سے بول رہا ہوں ابھی بیان میں جیسے آپ نے فرمایا کہ گھر کی محافل میں ایسے نہیں بولنا چاہے کہ قرآن مجید میں یہ لکھا یا قرآن مجید میں یہ کہا یہ نہیں کہا تو گویا اگر ہم کوئی قرآن مجید میں کوئی بات پڑھتے ہیں تو کیا اس کو آگے پہنچانا نہیں چاہیے جزاکرہ خیر یہ پہنچانا چاہیے لیکن وہ بات جو قرآن مسجد میں لکھی ہے اس کی تفصیل دیکھ لیں اور میں تفصیل صد جنان کا یا خزان عرفان کا دور عرفان کا مشورہ دوں گا کہ جیسے کہ آپ نے قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھی اس کا ترجمہ آپ نے پڑھا پھر اس کی تفسیر کو دیکھ لیجیے کیا وہ تفسیر اس موضوع کے مطابق ہے اور وہ صحیح طور پر آپ کو یاد ہے تو بہتر اس میں اب عمدہ طریقہ یہ ہے کہ قرآن کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں نا تو اس کے لیے آپ پہلے کسی عالم سے بات کر لیں رابطہ کر لیں کہ میں اس طرح اگر کر سکتا ہوں تو کیا میں اسے کر لوں تاکہ ہم مطلب وہی بات کریں جو قرآن بیان کرنا چاہتا ہے ہم اپنی طرف سے کوئی بات کہنے والوں میں شامل نہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایسے کالز شاید ہوں گی اور مزید لیکن امیر سنت کھانے سے بھی فارغ ہو گئے اور دعا اور جو سورتیں وغیرہ پڑھتے ہیں اور یہ سورت پڑھی جا رہی ہے اور ایک وغیرہ کچھ مختصر کلام ہوتا ہے اور اس کے بعد اذان عشاء ہو جاتی ہے انشاءاللہ کل بھی ایک اہم موضوع لے کر حاضر ہوں گا مدنی پھولوں کی مدنی مہک کے ساتھ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاند نبی نمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنی کالس مجھے ریکارڈ کروا سکتے ہیں اور آپ کے جو جذبات یا جو بھی احساسات ہوں مشورے ہوں وہ ریکارڈ کروا دیا کریں انشاءاللہ تعالی وہ چلائے جائیں گے یعنی اس بیان کے آخرے میں دو پانچ سات منٹ میری نیت ہے میں آپ کی کورس بھی لے لوں گا اور پانچ سات منٹ جو جواب ہوگا وہ میں عرض کر دوں گا اللہ عمل کی توفیق فرمائے آمین بجاین نبی نمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئیے امیر اہل سلت کی طرف چلتے ہیں